شاني الحمد لله الحمد لله يا اشرف صفاء الصلاه والسلام على سيدنا رسول وخاتم الانبياء اما بعد <تصفيق> بحث پڑھ رہے تنازع فیلان کی جب ایک ظاہر دو فعلوں کے بعد آ جائے ہر تقاضا کرے اس بات کا کہ یہ جو اسم ہے میرا معمول بنے اس کو کہتے ہیں تنازع فیلان ٹھیک ہے اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو اس اسم کو کس کا معمول بنایا جائے گا یا کس کا نہیں اس کے حوالے سے دو قسم کے اختلافات ہیں ایک تو جائز اور ناجائز کے ہے جو آپ کو بتا دیا کہ امام فرہ رحی اللہ اور اور, بس، اور بسریین حضرات کے درمیان ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا جو جائز اور ناجائز کا تھا آج جو عمل اختیار سے ہم پڑھیں گے وہ عمل اختیار ففی خلاف البصرین فن یختارون اعمال الفی الثانی اعتبارا للقرب وجب جوار یختارون اعمال الفعل اول والاستحقاق جی <تصفح> تو یہ جو آج ہم اختلاف پڑھیں گے یہ ہے اولا اور غیر اولا کا ٹھیک <تصفح> ہے نا کہ زیادہ بہتر کون سا ہے یہ تو آپ کو بتا دیا تھا کہ کوفا اور کوفیین اور یعنی کوفہ والے حضرات اور والے حضرات ان کے یعنی ان کے ہاں دونوں طرح جائز ہے اب یہ مسئلہ کہ کون سے فیل کو کیا ہے عمل دینا یعنی اس میں ظاہر کو اس کا معمول بنانا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو بسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دینا یہ زیادہ بہتر ہے اگرچہ فعل اول کو بھی فعل, اے معمول اے فعل اول کا معمول بنانا یا فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ فیلسانی کو کیا کیا جائے عمل دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معمول ہے اس میں ظاہر ہے وہ فیل ثانی کے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ الحق کوئی کے پہلے حق اس کا ہے جو زیادہ قریب ہو پھر اس کے بعد اس کا حق ہے جو اس کے بعد ہو یعنی دور, والا دور والا ہو تو پہلے حق اس کو پہنچتا ہے جو قریب ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں ظاہر ہے اس کے جو زیادہ قریب ہے وہ کیا ہے پھیلے ہے لہذا فیلسانی کو کیا کر دیں گے عمل دے دیں گے اور, اور اس اس میں ظاہر کو پھیلے کا ہی معمول بنا دیں گے تو کیا قائدہ؟ الحق الحقریب ثم بھائی اچھا یہ تو بسرا والے حضرات فرماتے ہیں اب فیل ثانی کو جب عمل دے دیں گے تو فیل ثانی کے لیے تو یہ معمول بن جائے گا مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ دونوں فیل تقاضا کرتے ہیں کس کا فائل کا اس میں ظاہر کے بارے میں ابلسانی فیل سانی کو تو عمل دے دیا ہم نے قرب کی وجہ سے تو رہ جائے گا پھیل اول تو فعل اول کے لیے کیا کریں گے تو یاد رکھے تنازع کو ختم کرنے کے لیے تین صورتیں ہوتی ہیں ایک یا تو بالکل حذف کر دیا جائے یا, یا فیل اول کا جو معمول ہے ذرا بنی و اکرامنی زیدن والی مثال میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اکرامنی کا ہم نے فائل بنا دیا کس کو زید کو فیلسانی کو عمل دے دیا اب پہلے جو ذرا بنی ہے اس کا فائل کون سا بنے یا تو فائل کو حذف کر دیں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کا فائل کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور عمدہ کا حضف جائز نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کیا کر دیں یعنی فائل کو ظاہر کر دیں اگر فائل کو ظاہر کریں گے تو وہ زید ہی ہے جو بعد میں آ رہا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے اگر زید کو یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں ہم ظاہر کر دیتے ہیں تو اس مثال بنے گی ذرا بنی زید و اکرامنی زید اب یہاں پر یہ بھی گمان ہو سکتا ہے یہ جو ذرا بنی زید کہ مجھے زید نے مارا اور میرا زید نے اکرام کیا تو یہاں یہ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ مارنے والا زید ہے اور ہے اور اکرام کرنے والا زید جو ہے وہ اور ہے حالانکہ یہ کیا ہے واقع کے خلاف ہے ایک ہی زید جس نے مارا بھی ہے اور اس نے کیا کیا ہے اکرام بھی کیا ہے تو لہٰذا فائل کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے فائل کو حذف بھی نہیں کر سکتے تو رہ جائے گی بات زمیر لانے کی افول کے لیے ہم کیا لائیں گے زمیر لائیں گے ٹھیک ہے ضمیر اب رہ جائے گی بات یہ والی کہ ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے پہلے ہم اب یہاں پر زمیر لے آئے ذرابا کے اندر ایک ضمیر ہو جو راجے ہو بعد والے زید کی طرف تو با پھیل ہو اس کے اندر اس کی فائل ہو جو راجی ہو زید کی طرف اب یہاں پر اعتراض بھی ہوگا گفا والے حضرات کی جانب سے وہ کہیں گے کہ بھئی صورت میں ازمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے کہ زمیر پہلے ہے اور اس جو ہے وہ کیا ہے بعد میں یہ تو ناجائز ہے تو یاد رکھیں اس کا جواب بسر بسرین کی طرف سے یہ ہے یعنی ہماری طرف سے یہ ہے ہمارے ہاں زیادہ قول جو ہے وہ بسرین کا ہی ہے کہ فیلسانی کو عمل دیا جائے گا اب اس کا جواب یہ ہے کہ ازمار قبل ذکر جو لازم آ رہا ہے وہ یہاں پر جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ازمار قبل ذکر ویسے تو ممنوع ہی ہے لیکن عمدہ عمدہ کے اندر جو ہے نا وہ ازمار قبل ذکر جائز ہو جاتا ہے بشرط تفصیر یعنی ایسی چیز کے اندر اس قبل ذکر کہ اس سے پہلے ضمیر لائی جائے جب کہ وہ جس چیز کے بارے میں ضمیر لائی جا رہی ہے وہ کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہو اس کے لیے لائی جائے اور اس شرط پر ضمیر لائی جائے کہ اس کے بعد اس کی تفسیر ہو رہی ہو اور کلام کے اندر عمدہ کیا ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے یعنی جو جہاں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے اس طرح فائل ہوتا ہے یہ کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے وغیرہ فائل ہو مبتدا وغیرہ ہو ان کے لیے ضمیر لائی جا سکتی ہے مرضے سے پہلے پہلے بھی ضمیر کو ذکر کر کے ان ماں بعد ان کی طرف کیا کیا جا سکتا ہے ضمیر کو لٹایا جا سکتا ہے جیسے اگر اس کی آپ کو ہزاروں مثالیں قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی سب ہم صرف مبتدا کی مثال دیکھ لیتے ہیں جیسے اللہ تبارک و نے خود ارشاد فرمایا ٹھیک ہے قل هو اللہ احد اب یہاں پر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجے کہاں ہے اس کے بعد جو لفظ اللہ آ رہا ہے وہ اس ضمیر کا مرجع ہے اب یہاں پر یہ ضمیر راجی اور یہ ماباد کی طرف اب اگر کوئی کہے کہ یہاں پر اسمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ ازمان قبل ذکر تو ہے لیکن یہ ایسا اسمار قبلہ ذکر ہے کہ یہ کیا ہے جائز ہے اور اس کو کیا ہے کلام کے اندر اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ اسمار قبل ذکر ہے لیکن کہاں پر ہے عمدہ میں ہے عمدہ کیا ہے مبت فائل وغیرہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ جواب بن جائے گا کہ ازمار قبل ذکر تو لازم آئے گا ذرا بنی وکرمنی زئی زیدن میں لیکن اسمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہوتا ہے جیسے فائل وغیرہ میں تو یہاں پر بھی کیا ہے ضمیر جو بن رہی ہے وہ فائل بن رہی ہے اور فائل کیا ہوتا ہے کلام میں عمدہ ہوتا ہے لہٰذا یہ ضمیر راجی ہوگی ماں بات زید کی طرف اب یہ کلام کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ذرا بنی و اکرمنی زید اسی طرح ذرا بانی اکرمنی اکرمنی وغیرہ وغیرہ اچھا جی رہ جائیں گے کوفی حضرات تو کوفہ والے حضرات فرماتے ہیں کہ فیل ثانی کو عمل نہیں دیں گے فیل اول کو عمل دیں گے یعنی پہلے والا جو فعل ہے اس کو عمل دیں گے اور فیل ثانی کو عمل نہیں دیں گے بلکہ فیل اول کو عمل دیں گے قاعدہ کیا ہے کہ الحق القدم ثم مل ٹھیک ہے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الحق القدیم بس تقدم اور تخر ہی کہہ دیں ثم مل تاخیر یہ پہلے آئیے پہلے, پہلے پائیے والی بات ہے یہ جو پہلے آیا ہے بس اسی کا حق متعلق ہو چکا ہے اب دوسرے والے کو عمل ہم نہیں دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا بنی و زیدن میں فعل جو ہے وہ پہلا فیل کون آیا ہے پہلا فعل جب دیکھا ہم نے کہ ذرا بنی ہے لہذا اسی کو اس کا معمول بنا دیں گے اسم کو اس ظاہر کو اور جو فیل اسانی ہے اس کو اس کا معمول نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے الحق و الحق و ثم سم لخر جو پہلے آیا تو اس سے پہلے ہی حق دیا جائے گا تو لہٰذا جیسے ہی پہلا فیل آیا اس کے بعد جو ہے نا دوسرا فیل پھر اس کے اس میں ظاہر. تو جیسے ہی اس میں ظاہر آیا تو وہ پہلے والے ہی فیل کے متعلق ہو چکا اب دوسرے والے فیل کے ساتھ وہ متعلق نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے خوفی حضرات کا مسلک باقی ان کے اور ان کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی اب آپ آ جائیں کتاب کے اندر آج ہم صرف اور صرف بسرین حضرات کو پڑھیں گے کہ بسرا والے حضرات کیا کہتے ہیں تو بسرین کا مسئلہ کیا ہے فیل ثانی کو عمل دیں گے اور اول کے اندر کیا؟, کیا لائیں گے ٹھیک ہے جمیر راضی ہوگی تو اب رہ جائے گا وہ والا سوال ازمان قبل ذکر لازم آ تو بتا دیا کہ ازمان قبل ذکر عمدہ میں ہو تو پھر کیا ہے جائز ہے بشرط تفسیر کہ اس کے بعد اس کی تفسیر لازمی کی جا رہی ہو اب جیسے کُل ہو اب ہوا زمیر ہے اس کا مرضی بعد میں آ رہا لیکن ہوا کہ وہ تشریح کر رہا ہے تفسیر کر رہا ہے, ہے؟ اسی طرح ذرا بنی وہ کرنی زید مجھے مارا اور میرا اکرام کیا کس نے زیدن؟ زیدن. یعنی مارا مجھے کس نے زید نے تو اب اس ضمیر کی اس نے مجھے مارا ذرا بنی مجھے اس نے مارا اور میرا اکرام کیا زید نے ٹھیک ہے اب کس نے مارا اس کی تفصیل کر رہا ہے بعد میں آنے والا زید ففی اعمال قبل ذکر جائز ہو جائے گا۔ اچھا جی۔ یہ تو اعمال اختیار پر کہتا ہے کہ وهذا فل جواز کہ امام فراء اور کوفین بصریین کا جو اختلاف ہے وہ تو جائز اور نجائز میں تھا لیکن اعمال اختیار کے اختیار کے اندر کہ کس نے کس کو زیادہ جی دی ہے ففی خلاف البصریین اس میں بسریین حضرات کے اختلاف ہے فانهم یختارون اعمال الفعل الثاني واختيار کرتے ہیں فعل کے عمل کو اعتبار والجوار جوار کہتے ہیں پڑوسی کو جار ان ہے، سے ہے؟ جار سے پڑوسی کو کہتے ہیں للقرب قریب اور اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے کس کو عمل دیتے ہیں فیلسانی کو کیوں اس لیے کہ جو معمول ہے اور جو اس میں ظاہر ہے وہ کیا ہے فیلسانی کے بعد اور فیلسانی کے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں اگر اول کو عمل دے دیں گے تو فیل اول اور اس کے معمول کے درمیان میں فاصلہ آ جائے گا جو کہ کیا ہے بہتر نہیں ہے اچھا والجوار تو ہم نے بتایا کہ الحق ثم ٹھیک ہے کہ پہلے قریب والے کا حق پھر دور والے کا کوفہ والے حضرات اختارون وہ اختیار کرتے اعمال الفعل الاول پہلے فعل کے عمل کو کہ پہلے والے فعل کو عمل دیا جائے گا مراعاتی و والاستحقاق مراتن پہلے آنے کی وجہ سے اور زیادہ مستحق ہونے کی وجہ سے ہے نا کہ پہلے آئے ہیں تو ان کا زیادہ احتقاق اور زیادہ حق پہنچتا ہے اب کہتے عمل تسانی اب جس طرح اجمال کے اندر پہلے بسرین کو ذکر کیا ہے کیونکہ مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک بسریین ہی کا قول زیادہ راجہ ہے تو اس طرح اب اسی مسئلے کی تفصیل کرتے ہوئے بھی اس کے اندر بصریین کے ہی عمل کو آآ آآ کیا کہتے ہیں اس کو مسلک کو پہلے ذکر کر رہے ہیں فعل عمل عمل اگر اپ فعل اسانی کو عمل دو تو فعل اسانی کو عمل دینے والے کون ہیں بصریین فنظر پھر اپ دیکھیں کہ انکرن الف اول یقتض الفاعل اگر فعل اول کیا کرتا ہے فاعل کا تقاضا کرتا ہے لازمی بات ہے کہ وہاں پر بھی تو دو تقاضے ہیں یا تو فعل اول فاعل کا تقاضا کرتا ہوگا یا فعل اول مفعول کا تقاضا کرتا ہوگا جیسے اگر آپ دیکھیں پھر فی السانی کو عمل دینے کے بعد کہ فیل اول کیا چیز چاہتا ہے؟ فائل کا تقاضا کرتا ہے یا مفول کا تقاضا کرتا ہے اگر فائل کا تقاضا کرتا ہے تو پھر آپ فیل اول کے اندر ضمیر لائیں گے کا تقولو فی نے جس طرح آپ دو متوافق مثال میں جب دو فیل کیا ہے توافق ہوں کس چیز میں یعنی مطالبے میں کہ پہلا فیل بھی فائل چاہتا ہو اور دوسرا بھی فائل چاہتا ہوں متخلف نہ ہو اپنے مطوبہ چیز میں ایسا نہ ہو کہ پہلے والا فائل چاہتا ہو دوسرا والا مفول چاہتا ہو یا پہلے والا مفول چاہتا فائل چاہتا ہو بلکہ نہیں دونوں کے اس میں میں یا مطالبے میں دونوں کے ہوں یکساں ہوں برابر ہو موافق ہوں کما تقول فل متوافق و اکرمنی زید ٹھیک ہے نا تو اب ذورا بانی و اکرمنی اس طرح و, و اکرمنی اب یہاں پر دیکھیں ہر ایک جگہ میں کرمنی ہے, ہے اچھا ذرا بانی و اکرمنی آپ علم کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب فیل کا فائل کیا ہو ضمیر ہو تو پھر فیل کو کیا ہے اس کے مطابق لایا جاتا ہے واحد کے لیے واحد تسنیا کے لیے تسنیہ جمع کے لیے جمع اب یہاں پر کیا ہے ذرابہ کی جو ضمیر ہے فائل جو ذرا کا وہ کیا ہے علی بن رہا ہے یعنی تسنیہ کی ضمیر ہے تو ذرا بانی فیل کو ہم تسنیہ جمع لاتے رہیں گے زور اکرمنی از اب از یہ فائل ہے اکرمنی کا ٹھیک کیوںکہ ہم نے فیلسانی کو عمل دیا تو فیل اول کی ضمیر فیل اول کا فائل کہاں ہے وہ زور میں ہے اسی طرح وہ و اکرمنی از اب یہاں پر ازعید فائل اکرمنی کا لیکن ذرا بو کا فائل کون سا ہے ہے فل متخلف جب فیل تو فائل کا تقاضا کرتا ہو لیکن فیلسانی مفول کا تقاضا کرتے دونوں کا تقاضا مختلف ہو اختلاف ہو ان کے دونوں کے تقاضے میں اور اس میں مطالبے میں جیسے ذرا بنی و اکرم تو زیدن اب دیکھو کہ پھیلسانی تو مفول چاہتا ہے لیکن فیل اول کیا چاہتا ہے فائل چاہتا ہے تو ہم نے اس کو معمول ہمیں کس کو عمل دینا ہے فیلسانی کو عمل دینا جس طرح کا بصرین حضرات کا کہنا ہے تو فیلسانی کو عمل دیا ذرا بنی و اکرم تو زیدن کے اندر تو, تو مفول بن جائے گا اکرم تو کے لیے اب کا کیا ہوگا اس کا فائل کہاں سے بنے گا تو اس کے اندر ہم ضمیر لائیں گے ٹھیک اس طرح زرا بانی و اکرم تو زین اب الزیدین کیا ہے مفول ہے یا اکرم تو کا اور ضمیر کا مرجے ہے زرابانی کے اندر اس طرح زرابونی اکرم تو ایک ہے اور ایک اجزیدینا جمع ہے اور ایکبونی آخری والا اکرم تو زینہ ذرا بو کی جو زمین ہے فائل ہے وہ واؤ ہے اور اکرم تو فیل فائل ہے اور ازئی اس کے لیے کیا ہے مفول ہے یہاں تک ٹھیک ہے آج کا سبق کیا ہے بسرین کوفہ اور بسرے بس, اور بصرین حضرات کے اختلاف تنازع کے اندر کہ دونوں کے نزدیک پھیلا اول کو بھی کا اس میں ظاہر کو پھیلا اول کا بھی معمول بنایا جا سکتا ہے اور پھیلسانی کا بھی معمول بنایا جا سکتا ہے تاہم زیادہ بہتر کیا ہے تو بصرا والے حضرات بسرین حضرات فرماتے ہیں کہ پھیلسانی کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے کیوں اس لیے کہ فہلسانی جو ہے وہ کیا ہے اس میں ظاہر کے زیادہ قریب ہے نسبت فیل اول کے اور یہ بات پکی ہے الحق قلق کے پہلے حق قریب کو دیا جاتا ہے پھر با عید کو, کو عمل دیں گے اور فیل اول کے اندر کیا لائیں گے نکال لیں گے رہی بات ازمار قبل ذکر کی تو ازمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا کیونکہ عمدہ کے اندر ازمار قبل ذکر کیا ہے جائز ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے عمدہ ہے فائل صحیح بات کو فین نظاد کی تو وہ فرماتے ہیں کہ پھیلے اول کو عمل دیا جائے گا پھیلے ثانی کو نہیں اس لیے کہ الحق القدیم الخیر کہ پہلے جو پہنچتے ہیں اس کو جو پہلے آیا ہو تو پہلے پھیلا پہلے پہلے لہذا اس کو معمول بنایا جائے گا اس میں ظاہر, اس میں ظاہر کو معمول بنایا جائے گا فعلی فعلی اول کا نہ کہ پھیلے ثانی کا اب جب بصرین حضرات کا مسلک جو ہے مصنف علیہ الرحمہ کا نزدیک زیادہ آجے ہے اب کیا ہوگا تو کہتے ہیں فیلسانی کے اندر ضمیر لائیں گے اب دیکھیں گے کہ متوافقین کے اندر پہلا فیل بھی فائل کا تقاضا کرتا تو فیل ثانی بھی فائل کا تقاضا کرتا ہو تو دوسرے والے فیل کے تو آلریڈی فائل ہو جائے گا تو پہلے والے فیل کے لیے ہم کیا کریں گے ضمیر لائیں گے کیونکہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے اس کی تین ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو اس کو یعنی فائل وغیرہ کو حذف کر دیا جائے حذف ازمار اور ذکر اب یہاں پر فائل کا تقاضا کرتے دیا دی. تو فائل کو حزف کر دیتا یہ بھی جائز نہیں ہے یا یہ ل... یا کہ تکرار یعنی اس کو ظاہر کر دیں فائل کو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے ظاہر کریں گے تو کیوں ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر کیا ہو جائے اشتبا یا یہ ہو جائے جو پہلے والا فائل ہے وہ کوئی اور ہے دوسرے والا کوئی اور ہے اگر ذرا بنی زعید وکرا منی جید کہیں گے تو شام سننے والے کو لازمن شک پڑے گا کہ مارنے والا زید اور ہے اور ایک راؤنڈ کرنے والا ذہن اور رہے حالانکہ مطلوب یہ بات نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی فائل ہے فائل دونوں کا ایک ہی ہے تو لے دے کے ایک ہی چیز رہ جاتی ہے ازمار یعنی ضمیر لانا فعل اول کے اندر کیا لائیں گے ضمیر لائیں گے تو ازمار قول ذکر لازم کیوں نہیں آئے گا لازم تو آئے گا لیکن یہ جائز ہوگا اس لیے کہ کس کے اندر عمدہ کے اندر ازمار قولا ذکر جائز ہے باقی مثالیں کتاب میں عبارت کو دیکھ پھر سے و امل ففيه خلاف البصری نفنحم یختارون امال الفعلسانی فی السانی اعتبار وجوار القوفیون یخارون الفیال امار الفعل الال براحات تقریم واستحقاق ان كان فنض القان الفہل الاقتضی الفا في طول کما تقول و اکرمنی و اکرمنی و فل مت خالف ذرا بنی و اکرم تربانی و اکرم تزید و اکرم تزیدین جی سمجھ میں آج کا سبق یہاں تک چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں آپ اور کیجیے گا انشاءاللہ شاء پھر بھی سمجھ نہیں آتا پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ اور سے دیکھیں گے پہلے والے کو اصل میں نے آپ کو کہا نا کہ بنیاد شروع سے اٹھائیں ریکارڈنگ لے لیں آپ ٹھیک ہے شروع سے تنازع الفران کی جہاں سے ہم نے تنازع الفران کو شروع کیا ہے آپ کو وہی نہیں پتا کہ تنازع الفران ہے کیا ہے آگے سر کیسے سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے وہاں سے لیں شروع سے ریکارڈنگ لیں وہاں سے سمجھیں ان سمجھ میں آئے گی بات ٹھیک ہے ہاں اس کو سنیں اور پھر, بھی غور بھی کہیں پھر بھی سمجھ لیں اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی آفیت والی ایمان والی لمبی زندگی طاقت اللہ تبارک اسلامیہ ناصر الحمد للہ السلام علیکم